فکلنا تو بھی وہ ہم نے کہا کہ اس, اس, اس میت کے جسم کے ساتھ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ کداری کا جو ہلموتا اور وہ کہتے ہیں کہ گائے کا زبا اور میت کی زندگی اس میں بہت طویل عرصہ درمیان میں ہے اور اتنے طویل عرصے تک کیا اچھا اور وہ کہتے ہیں اتنے طویل عرصے تک میت کا رہنا عام طور پہ ہو نہیں سکتا تو یہ تینوں قسم کی آرائیں لیکن جو سب سے زیادہ قوی چیز تھی اس کے مطابق ہم نے بات کی فکلنا پریبو کو پا دیا اللہ تعالی نے فرمایا اس کے جسم کو گائے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ وہ میت زندہ ہوئی اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے قتل کیا اور ختم ہو گئی بات کزالی کا جو گلا اور اسی طرح اللہ تعالی زندہ کرے گا مردوں کو واقعہ ایک خاص تھا اللہ نے اس سے تعلیم عمومی طور پر دے دی لوگوں کو کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا اور یہ قرآن کا انداز ہے قرآن ایک قوم کسی کا قصہ بیان کرتا ہے اور پھر پورے انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے بات کو عام کر دیتا ہے کہ دیکھو ایسے ہوگا تو واقعہ ایک خاص تھا اور اسے عمومی طور پر کر دیا کزا یہ کس سے خطاب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا بعض تو کہتے ہیں مفسرین کے یہ خطاب ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے اور منکر تھے قیامت کے اللہ نے انہیں کہا ہے کہ کزالی کا جو اللہ الموتا اس کو غور سے دیکھیے دو ترجمے ہیں یہاں کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو اور مخاطب وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں بنی اسرائیل والے اللہ نے کہا دیکھو اللہ اس طرح زندہ کرے گا وہ یوری کم ہی اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے لا اللہ تاکہ تم عقل سے کام لو کہ جو اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ گائے کے گوشت سے ایک میت کو زندہ کر دے اس اسباب کے اس دائرے میں تمہارے سامنے تو مالک بغیر اسباب کے بھی تو کر سکتا ہے کوئی سبب نہ ہو اور وہ کر دے اس کے لیے کیا مشکل ایک تو بات یہ ہوئی اور کچھ رات کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ یہ اصل میں اسی وقت اللہ نے خطاب فرما دیا تھا اور اللہ تعالی نے گویا یہ کہا کہ فکل نہ تو کے بعد ہم نے کہا کیا چیز ہے اچھا چلیے تو اللہ تعالی نے گویا کی فرمایا فکلنا بول اور ہم نے کہا کہ اس میت کے جسم کے ساتھ گائے کے گوشت کو لگاؤ کزالی کا جو ہل ہلومتا اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس واقعے کو اس وقت اور تمہارے سامنے جو مردہ اٹھ کھڑا ہوا ہے گائے کے گوشت سے زندہ ہو گیا ہے، ایسے ہی اللہ زندہ کر دے گا مردوں کو ویوری کم آیا تھی لا اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم تاکہ تم عقل سے کام لو تو دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ یہ اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جب بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا سمجھ میں آئیے دو چیزیں ہو